سادا فل مولانا نظیم تمام قسم کی تعریفات واہدہ شریف عال کے کائنات مال کے ارض و سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس حرد یہ افس و مقدس پر جن کا نام نامی اس گرامی محمد اکرم صلی اللہ ہو علیہ و ولا عال ہی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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر عفت پر رکھی گئی اور آپ کو پہنائی گئی تو اللہ تعالی نے ساتھ ہی اعلان کر دیا ماکان محمد ابا مرجالکم ولاکن رسول اللہ و خاطم نبی ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا اس دنیا کا اس زمانے کا اپنی طرف سے آخری تعین بنا کے بھیجا ہے آپ کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت اور اخالت کی ضرورت باقی نہ رہے گی اور جب تک زمانہ باقی رہے گا نبی محترم علیہ سلاط وسلام کی امامت کا سلسلہ چلتا رہے گا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کو ایسا پیغام ادا کیا جائے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 ان کی پرورش ان کی تعلیم اور ان کی تربیت ان کی نشو و نما اور ان کی غور و پردافت ان کے والدین کرتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے رشتے داروں کو اٹھا لیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کی نشو و نما اور ان کی تعلیم و تربیت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 اس لیے اس کتاب کے اندر ایک سڑپ کی تبدیلی ہونے نہ پائے انا نزل نکر وائنا لہو لَحُ لہا کے پہلی کسی کتاب کے لیے یہ اہتمام نہیں ہوا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا چنا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی پیغمبروں کو اس کائنات سے رخصت ہوئے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 اس کتاب مقدس کی زیر اور زبر کو تبدیل نہیں کر سکتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائروت کو بھی جو اس قرآن کی تشریح اور, اور اس کتاب کی تفریح ہے اسی طرح رب کائنات نے محفوظ کیا اور خود قرآن پاک میں اس کا وعدہ دیا انا جما ہوا قرآن سائزاد کرانا ہو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 صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عدت سے جو اس کی تفصیل اس کی تشریح اس کی توجی اس کا بیان ہوا ہے وہ بھی رب کی جانب سے ہے اس لیے کہ نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے کوئی یہ لفظ اس وقت تک نہیں نکالتے جب تک کہ آسمان سے انہیں اس لفظ کی ادائیگی کا حکم نہیں ہوتا ہے میں یت کو انل ہوا الحت یو ہو اسی لیے قرآن مجید میں رب نے جہاں قیامت تک آنے والی لفظوں کو اس کتاب کی پیروی کا حکم دیا وہاں اپنے نبی وکرم علیہ اصطلاط وسلام کے تراہمی کی پیروی کا بھی حکم دیا قرآن پاس میں رب نے کہا ماں آ الرسول رسول ہو فاخو ہو بانک لوگوں جو رسول تمہیں کہے اس کو اپناؤ جس سے نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک اس کی حفاظت آسمان والے نے اپنے سنبھالی تاکہ آنے والی نسلیں اس سے رہنمائی حاصل کرے تو اندر عالم نے اسی پرانے مجید نے دنیا کے تمام انسانوں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیروی کریں اور نبی کی تیروی کا معنی کیا ہے کہ نبی کے کی فرامیز کی تیروی کریں نبی کے ارشادات کی پیروی کریں نبی کی تعلیمات کی تیروی کریں اب نبی کی تعلیمات قیامت پر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 عامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کہ آپ کے افواج آپ کے اقوال آپ کے آواز اور آپ کی تقریرات کا مشتمل ہیں ان کو محفوظ کر دیا جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے اسی طرح رب کائنات نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کیا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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات آپ کے سارے ارشادات آپ کے سارے فراہمی آپ کے سارے احکامات ایک ایک کر کے محفوظ ہیں اس لیے رب نے ان کا ماننا مومنوں پہ لازم اور فرقا دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن کتابوں میں محفوظ ہیں ان کتابوں کو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 اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ آج جو لوگ پھر یہ کہتے ہیں ہر سونا کتاب اللہ ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے اور سارا ذر ان کا کتاب اور کتاب پر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس قرآن پاک کی ترجیح کرتے اور اس قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتے ہیں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 اس کی منحیت سے اپنے آپ کو بچاؤ اسی طرح جب یہ کہا تھی الرسول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اپنے عمل سے اپنے تول سے اپنے اس بات سے جن چیزوں کو قرآن کی تفصیل توضیع اور تشریح کے طور پر بیان کیا ہے ان کو تسلیم کرو خدا کی پیروی کے لیے ہمیں قرآن کی طور رجوع کرنا پڑتا ہے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 صرف یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج شدید دور کے فروغوں نے امت مسلم کی گمراہی کے لیے نئے نئے کتنے رائے دیے نئے نئے اب کار ترویج دیے نئی نئی آراہ کی نشر و اشاعت کی اور نئے ایک یہ بھی ہے یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ نہیں فلاں بہت قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے اسی طرح محمد کے فرمان کو ماننا بھی ضروری ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی طرح نہیں آج یہ وہ اپنے پہلوں کے اندر بٹھا کے جائے کہ جو شخص رب کے قرآن میں نبی کے فرمان میں پیدا پا ہے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے مومن اور مسلمان وہ ہے جو رب کے قرآ اور نبی کے پروان میں کوئی فرق نہیں کرتا اس لیے جب کوئی بندہ یہ پوچھے یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ نہیں اس کو کہو کہ ہمارے نزدیک رب کا قرآن نبی کا پروان ایک حیثیت کرتا ہے دونوں میں رب بھی برابر فرق نہیں ہے اس لیے یہ نہ بتلاتے کہ یہ قرآن ہے دنیا والوں کا علاق کا کوئی تک یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے یہ قرآن ہم نے تب مانا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے نبی کا فرمان قرآن پر بھی مقدم ہے کہ نبی اگر ہم کو یہ نہ متلا دے کہ کل ہو اللہ حس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 ص اللہ ہو پوٹی کہو صلی اللہ, اللہ, صل اللہ علیہ ارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ نہیں کہا اور نہ بلو کہا قرآن سنو قرآن یہ کہتا ہے پہلے کہا غارِ ہیرا سے اتر کر کرہے سفا پر آؤ ماضا کا قولو نفی بتلو یہ رسو جو حرکت کر رہی ہے اس قرآن کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے جواب دیا میں اللہ کا اللہ چاہ ہم نے اس قرآن سے چالیس سال کے کئی علاقے میں سچائی کے سوا کچھ بھی نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اس قرآن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 گرامی باہر آتے ہیں. ابھی صدیق نے کچھ نہیں سنا نہ قرآن سنا نہ کوئی نشان دیکھا سرور گرامی کے دروازے پر ڈر سکتی حضور نے پوچھا کون ہے باہر سے جواب ملا اے عبداللہ کے بیٹے تمہارا بچپنے کا یار آیا ہے نبی یہ کائنات جلدی سے باہر گیا باہر میں سیٹا دیکھا سامنے ابو بکر کریں گاہ ڈالی فرمایا ابو بکر سمجھ سے کب آئے ہو کہا ابھی آیا ہوں سامان بھی نہیں رکھا کہ مکہ میں تیرے متعلق جب گفتگو سنی ہے بھاگا ہوں آیا تاکہ ہو؟ حقیقت معلوم کروں کہ حقیقت کیا ہے آپ نے فرمایا ابو بکر نے کیا سنا ہے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ رب کا کلام نازل ہوتا ہے خدا ہے آپ کے سب سے تاج و حکومت اور حفاظت رکھا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 مجھے بنا برا کہے نگاہ گاڑی ابو بکر دیکھ رہے ہیں فرمایا ابو بکر تو نے سخت سنا ہے میں کہتا ہوں کہ رب کا کلام مجھ پہ نازل ہوتا ہے اور اب نبی یہ کائنات دیکھ رہے ہیں ابو بکر کے چہرے کی طرف کہ کیوں ویشانی میں کیا پھل نے عمدہ ہوتی ہے ابو بکر جو نگاہ اٹھا کے محمد یاقس کی طرف دیکھ رہا تھا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 آج کے بعد تم میرے یار نہیں رہے میرے سیو بولا بن گئے پلٹے مشرقی نمت کا انتظار کر رہے ہیں جانے ابو بکر کیا جواب لے کے آئے اوشا ابو بکر جو ہم نے کہا تھا سچ نکلا ہے کہیں ابو بکر نے جواب نے ارشاد کیا تم نے جو کہا سچ نکلا ہے کہا پھر کیا کہتے ہو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 میرا یقین ہے جو وہ کہتا ہے سکتا ہے جو کرواتا ہے سکتا ہے اس کی بات غلط نہیں ہوتی اور پھر جو پھر پڑے بارہ زخمی کیا لوگ